اس کی جو پچھلی نشست تھی نشست تیسری تھی غالبا اس میں اصطلاح استعمال ہوئی فنا اللہ جس پہ آپ نے سوال کیا کہ فنا اللہ کیا ہے اچھا اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز یہ دیکھیں کہ علم تصوف میں سلوک کے تین راستے ایک راستہ جو ہے وہ بالکل آئین شریعت کے مطابق جس میں ذکر اور کار اور نوافل کی کثرت قرآن مجید جو شریعت کے اندر آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں راستے تزکیہ کے ان پر چلا جائے اور تزکیہ حاصل کیا جائے اور قرب ہی اس کے نتیجے میں حاصل ہو اچھا یہ طریقہ جو ہے یہ اس کے بارے میں مشاہق کا کہنا یہ ہے کہ یہ طویل طریقہ ہے اب اس بات پہ بڑے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں اب نقطہ ان کا صرف یہ ہے کہ حزم صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہم کرمرانجمائن اگر ان کی بات کریں تو صحابہ کا تو تذکیہ حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ہی ہو جاتا تھا ان کی صحبت ہی میں ہو جاتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیماریوں کی شدت جو ہے وہ روحانی بیماریوں کی اس میں بڑھتی چلی گئی تو یہ راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا اب باقی راستوں کے نسبت دونوں کی نسبت طویل ہے دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریاضتیں آ جاتی ہیں مجاہدے آ جاتے ہیں مراقبے آ جاتے ہیں اچھا ایک خیال یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پہلے راستے سے ہٹ کے یہ کوئی راستہ یہ ہٹ کے نہیں ہے یہ اس کے ساتھ ہے یعنی کہ پچھلی جو چیز ہم نے کہی وہ ختم ہو جائے گی ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت علیحدہ ہے طریقت علیحدہ یہ بالکل غلط ہے شدید گمراہی ہے طریقت جو ہے وہ شریعت کے ساتھ ہے شریعت کی ساری پابندیوں کو لے کر چلتے ہیں اور پھر اس کے اوپر طریقت کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو اسی طرح وہ جو جس راستے کو ہم نے طویل راستہ کہا ہے اس راستے کی اگر بات کریں تو اس کو رکھتے ہوئے اس کے اوپر پھر مجاہدات اور مراقبے اور اس قسم کے اور معاملات جو ہیں وہ آتے ہیں یہ راستہ جو ہے اس سے ذرا زیادہ تیز راستہ ہے اچھا عام طور پہ کچھ لوگوں نے جیسے اشرف علی تھانوی سمیت اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی اس میں سے ایک کو کہا جاتا ہے نبوت کا راستہ اور ایک کو کہا جاتا ہے ولایت کا راستہ ہے لیکن یہ ولایت کا راستہ پھر وہی غلط فہمی نہ ہو کہ ایک نبی نبوت اور ولی ولایت وہ نہیں نبوت کا راستہ یعنی ایک نبی ہے اس کا جو شرعی اس کی جو سائڈ ہے اس پر چلتے ہوئے ولات کا راستہ اسی نبی کی اپنی جو روحانی سائیڈ ہے اس پر چلتے گئی اس کا یہ ولایت کے راستے مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کا راستہ خدا نخاستہ لیدا ہو گیا اور نبی کا راستہ لیدہ ہو گیا یہ شدید پھر شدید گمراہی ہے اچھا اس کے بعد ایک تیسرا راستہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ تیز راستہ ہے اور یہ عشق کا راستہ ہے اچھا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر آدمی ہر راستے پہ نہیں چل سکتا کچھ لوگ ہیں جو صرف نبوت ہی کے راستے پہ چل سکتے ان کو کسی اور راستے پہ نہیں چلایا جا سکتا کچھ لوگ ہیں جو صرف وہ جو ریاستوں والا راستہ ہے اسی پہ ان کو لے کے جایا جائے گا اور کچھ لوگ ہیں جو عشق پہ جا سکتے ہیں جو نبوت کے راستے والے لوگ ہیں مزاجن ان کے لیے ممکن ہے کہ اگر ان کو ہم عشق کے راستے پہ چلانے کی کوشش کریں تو معاملات زیادہ خراب ہو جائیں تو یہ ذہن میں رکھیں تو یہ جو تیسرا راستہ ہے یہ سب سے زیادہ تیز راستہ ہے اور مشائق نے اس کی بڑی اچھی ایک مثال دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان میں بے تحاشا جھاڑ جھنکار ہے اچھا اب آپ اس جھاڑ جھنکار سے کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں درانتی وغیرہ اور وہ باقی جو بھی اوزار ہیں وہ لے لیجئے اور وہ اس کو آپ شروع ہو جائیے اور وہ ساری جھاڑ جھنکار جو ہے اور وہ جو جڑی بوٹیاں ہیں اور جو کچھ اگا ہوا ہے جس کو آپ نے نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ خود کھود کے اور اس کو نکال نکال کے جڑوں سے تو ساری زمین جو ہے اس کو صاف کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی بجائے اگر اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دی جائے تو وہ جھاڑ جھنکار جو ہے وہ بہت کم محنت, محنت کے ساتھ بہت جلدی صاف ہو جائے گا تو یہ جو تیسرا راستہ ہے اس کو وہ یہ آگ لگانے والے راستے کے ساتھ جو ہے وہ تشوی دیتے ہیں اور وہ جو دوسرا پہلا راستہ بیان کیا وہ مجاہدے والا راستہ ہے لیکن جیسے میں نے کہا ہر راستہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا اچھا اسی طرح ہر سلسلہ اور ہر خان اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ خانوادہ چشتیاں ہمارے چشتیہ چشتیاں عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ خانوادہ ہے یہ سلسلہ نہیں ہے غلط فہمی پائی جاتی ہے تو خانوادہ چشتیاں جو ہے اس کا جو بنیادی جو مرکز ہے وہ عشق ہے جیسے خانوا خانوادہ جنیدیا میں سلسلہ قادریہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے جو جو شروع ہوتا ہے مطلب باپو اس سلسلے کے بانی ہیں خانوادہ جنیدیا میں تو اب اس کا جو بنیاد ہے اس کی جو اس کا بنیادی اس میں توجہ ہے اور جو مرکز ہے وہ شریعت کی پابندی ہے اسی طرح ہر سلسلے کا اور ہر خانوادے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور پھر کئی بار ایک ہی خان میں رہتے ہوئے یا ایک ہی سلسلے میں رہتے ہوئے مختلف مشائق کا بھی مزاج جو ہے وہ مختلف ہو سکتا تو خانوادہ چشتیہ کے جتنے بھی سلسل ہیں جس میں نظامیہ بھی ہے صابریہ بھی ہے اور چشتیہ کلندریا بھی ہے ان سب کے اندر چونکہ عشق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اس لیے ان کا جو سلوک کا راستہ ہے وہ بڑا مختلف ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ آغاز عشق سے ہوتا ہے اور عشق سے سفر جو چلتا ہے وہ چلتا ہے فنائیت کی طرف اچھا اب فنائیت کے اندر جو فنائیت میں رہتے ہوئے اگر منزل کی بات کریں تو وہ فناف اللہ کی منزل ہے اب یہ مشائق چشت جو ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سالک جو ہے اس کو براہ راست بیچ کے منازل میں سے بہت تیزی سے گزارتے ہوئے ایک دم سے فناف اللہ تک پہنچایا جا سکے ورنہ عام طور پہ سب سے پہلے فناف شیخ پھر فناف رسول اور پھر فناف اللہ یہ منازل کی بات کی جاتی ہے اچھا بھی بنا... یہ جو فنائیت ہے یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے شاید ایک مثال دی تھی آپ کو کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے وہ بہت حسین و جمیل ہے بہت خوبصورت ہے اور اس کو اپنے حسین و جمیل ہونے پر ناز بھی ہے اور ایک آئینہ ہے بہت بڑا جس میں اس کو اپنا پورا عکس نظر آتا ہے مطلب چھوٹا سا شیشہ نہیں جیسے زمین سے اوپر تک قدا, کہہ لیں قدا, قداور ہی کہیں گے میرا خیال ہے تو اس کے اندر وہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کر دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اپنے ہی حسن پر اور اپنے ہی جازب نظری پر اتنا زیادہ محفو ہو جاتا ہے اس کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے سامنے میں کھڑا ہوں اور بیچ میں سے شیشہ غائب ہو جاتا ہے اب اصل میں تو شیشہ غائب نہیں ہوا شیشہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کو وہ ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کو شیشہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے. لیکن اس کو بھی یہ پتا ہے کہ میں ہوں یہ فنت ہے کہ آپ اتنا محو ہو جائیں کہ آپ کے اند... آپ پہ کبھی کبھی یہ کیفیت تاری ہونے, جائے... ہونے لگ جائے کہ جس میں آپ کو لگے کہ میں نہیں ہوں بلکہ محبوب ہے میرا یہ فنائیت ہے اپنے آپ کو اپنی صفات کو محبوب کی صفات میں فنا کر دیا جائے یعنی ہماری صفات ختم ہو جائیں اور صرف باقی رہ جائیں تو محبوب کی صفات رہ جائیں اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں فنا کر دیا جائے یعنی وہ کیفیت طاری ہو جائے ہم پر کہ ہمیں ایسے لگے کہ ہم تو ختم ہو گئے ہیں بس جو کچھ ہے وہ ہمارا محبوب ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ یہ یہ وہی مقام ہے جس پہ حسین بن منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ان الحق کا نعرہ لگا بیٹھے یا حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کا کوئی نعرہ لگایا تھا سبحانی ہاں تو یہ اس طرح کے نعرے جو ہیں یہ وہ کیفیات آتی ہیں جب فنائیت حاصل ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ جب اس کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ بس ہر طرف میرا محبوب ہے میں جدھر دیکھتا ہوں میرا محبوب ہے میری اپنی ذات بھی میں دیکھتا ہوں تو میرا محبوب ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں چل رہا ہوں تو میں نہیں چل رہا میرا محبوب چل رہا ہے میں بیٹھا ہوں تو میں نہیں بیٹھا میرا محبوب بیٹھا ہے یہ فنائیت ہے کہ ہر وقت اس کیفیت میں جتنی دیر ہے اس کو ہر لمحہ ایسے لگے جیسے ہر طرف میرا محبوب ہے باقی کچھ بھی نہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اس کائنات کے اچھا یہاں سے آگے پھر چلیں تو فنا میں فنائیت کا پھر اگلا مقام آتا ہے فنا میں فنائیت سے مراد یہ ہے کہ اس محویت میں اور زیادہ انسان ڈوب جائے اور اس حد تک ڈوب جائے کہ ابھی تو بیچ میں سے آئینہ غائب ہوا ہے اس کے بعد اگلی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ خود غائب ہو جائے خود غائب ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو اپنے ہونے کا ادراک نہ رہے اس کو یہ خیال بھی نہ رہے کہ میں ہوں اس کو بس یہی لگے کہ وہ جو ہے نا وہی بس اور کوئی نہیں یعنی اس کو لگے کہ ہر طرح مطلب میں بھی ختم ہو گیا اپنی ذات بھی ختم ہوگی اپنا ادراک ختم ہو گیا اپنی ہستی کی موجودگی کا احساس ختم ہو گیا صرف احساس رہ گیا تو اپنے محبوب کی موجودگی کا احساس رہ گیا باقی سب کچھ ختم تو اس کو اپنا آپ بھی بیچ میں سے ختم ہو جاتا اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں بھی ہوں اور اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال اشفاق احمد مرحوم جو ہیں انہوں نے دی بڑی دلچسپ مثال تھوڑی پنجابی کے الفاظ کے ساتھ ہے کہنے لگے کہ جی کسی بزرگ سے کسی نے کہا جی میں یہ عشق کا راستہ جو ہے یہ چلنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا اچھا تمہیں کسی چیز سے محبت ہے گاؤں کا آدمی تھا اس کو کہنے کا کہ جی مجھے اپنی بھینس سے محبت ہے اور اس کا نام بھولی پنجابی میں پولی،, پولی پولی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ابھی ذرا کچھ وقت لگاؤ اپنی محبت پکی کر کے آؤ تو کچھ عرصے سے بعد وہ صاحب پھر واپس آئے تو دروازے پہ انہوں نے دستک دی تھی انہوں نے پوچھا ہاں جی کون تو انہوں نے اپنا نام لیا انہوں نے کہا نہیں ابھی تیری محبت کا چی یا واپس چلا جا وہ واپس چلا گیا پھر کچھ عرصے بعد آیا پھر اس نے دروازے پہ دستک دی تھی انہوں نے کہا، کون انہوں نے کہا میں پولی یعنی اب اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں کون ہوں اچھا اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ پولی بول تو نہیں سکتی وہ تو بھینس ہے لیکن اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے یعنی اس حد تک وہ اس عشق میں مبتلا ہو گیا اپنی بھینس کے ساتھ اچھا اب یہاں سے یہاں پہ ایک اور بھی نقطہ آتا ہے جس میں میں بھی آتا ہوں اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے اندر آ جا انہوں نے کہا میں اندر کیسے آؤں میرے سینگ دروازے میں پھنس جائیں گے یعنی مہویت کا محبت میں عشق میں ڈوب جانے کا اس حد تک کہ اس کو اپنی موجودگی کا احساس ختم ہو جائے اور اس کو بس یہی رہ جائے کہ میں نہیں ہوں بلکہ میرا محبوب ہے یہ پھر فنا میں فنائیت ہے تو یہ دونوں مقامات بڑے خطرناک مقامات ہیں کہ یہیں سے گمراہی کا راستہ بھی نکل سکتا ہے یہیں سے کفر کا راستہ بھی نکل سکتا ہے اور یہیں پہ مستقل پھنس جانے کا راستہ بھی نکلتا ہے یہاں سے پھر مسلمان جو ہیں دیکھیں غیر مسلمین جو ہیں نا وہ فنائیت تک وہ بھی آ جاتے اب ہیں،, ہیں اب جو منیسٹریز ہیں کرسچن مونیسٹریز ہیں آپ وہاں چلے جائیے وہ جو وہاں پہ لوگ سب کچھ دنیا شنیا چھوڑ کے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ فنائیت ہی ان کی منزل ہے یہ فنائیت تک پہنچنا ہے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے لیکن بطور مسلمان ہمیں پھر اس فنائیت سے نکلنا ہوتا ہے اور پھر ہمیں واپس دنیا میں ہوش کے عالم میں آنا ہوتا ہے اچھا جب آپ واپس ہوش کے عالم میں آ جاتے ہیں تو یہ جو مقام ہے اس کو ہم بقا کہتے ہیں فرق دیکھیں اب یہ ایک دائرے کا سفر ہے ہم نے عشق سے شروع کیا فنائیت کے کی مقامات سے گزرتے ہوئے فنا فلّہ پہ, پہ پہنچے پھر فنا میں فنائیت پہ, پہ پہنچے پھر وہاں سے چل کے بقا پہ, پہ پہنچے آپ اس کو ایک دائرہ سمجھیے عشق کا مقام دائرے میں سب سے نچلا نقطہ جو ہے وہ لے لیجیے اور بکا بھی گھوم کے واپس آ کے وہی نکتا سمجھ لیجیے بس دونوں میں فرق ایک یہ ہے کہ پہلے وہ نقطہ جو تھا جہاں پہ ہم کھڑے تھے جہاں سے ہمارا عشق شروع ہوا تھا یہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں پہ ابھی ہمیں محبوب کی طرف سفر کرنا تھا اب جب واپس آ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اب ہم محبوب سے مل کر واپس آ گئے ہیں. ہجر پہلے بھی تھا ہجر اب بھی ہے پہلے ہجر وہ تھا جو محبوب کو ملنے کی تڑپ والا ہجر ہے اب ہجر وہ ہے کہ میں مل کے واپس آ گیا ہوں اب پھر ملنے کی تڑپ ہے دونوں میں فرق ہے اب ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے لیے واپس بقا پر آنا لازم ہے فنائیت پہ جو بندہ رہ جاتا ہے وہ یا مجذوبیت میں داخل ہو جاتا ہے یا وہ مجذوب نما کلندریت جو ہوتی ہے جو اصل کلندریت نہیں ہے کلندریت پہ ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کچھ عرصہ پہلے کی تھیندریت وہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو کلندریت سمجھ لیا جاتا ہے وہ یا اس کلندریت میں آدمی جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے اور یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اسی لیے مشائق چشت اہل بہشت جو ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سالک کو عشق کی آگ میں ڈالا جائے اور اس حد تک ڈالا جائے اور اس شدت کے ساتھ ڈالا جائے کہ وہ بہت جلدی سے فنائیت کے سارے مقامات سے گزرتا ہوا فنا فلّ پہ, پہ پہنچے اور فنا فلّہ پہ زیادہ دیر نہ رکے فوری طور پہ فنا میں فنائیت پہ جائے وہاں بھی زیادہ دیر نہ رکے فوری طور پہ نکلے اور واپس پکا پا رہا جائے کیونکہ بیچ میں کہیں کوئی شخص اگر بیٹھ گیا تو وہ پھر وہاں بیٹھ گیا اس کا راستہ بھی کھوٹا اب یہ دائرہ ہے اب یہ پھر سفر پھر چلے, گا, پھر چلے گا پھر چلے گا پھر چلے گا پھر چلے گا یہ چلتا رہے گا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بقا پہ واپس آ جاتے ہیں تو ایک بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے جو بظاہر الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے اس میں آپ بیک وقت فنا اور بقا میں ہوتے ہیں یعنی فنا میں ہیں تو اس حد تک فنا میں ہیں کیا آپ بقا میں ہیں اور بقا میں ہیں تو اس حد تک بقا میں ہے کیا فنا میں ہیں. یہ بات الفاظ میں نہیں سمجھائی جا سکتی یہ صرف کیفیت ہے جو اس کیفیت میں پہنچتا وہی سمجھ سکتا ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بقا پہ جو پہنچتا ہے شخص اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جاتا ہے اور مقام عبدیت جو ہے وہ جو منازل ہیں روحانی اس کے اندر سب سے بلند مقام ہے, بلند ترین مقام ہے ہمارے یہاں لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں جی غوث سب سے بلند ہے غوث سب سے بلند نہیں ہوتا عبد جو ہے وہ غوث سے بھی کئی درجے بلند ہوتا ہے سب سے پہلے عبد ہوتا ہے اس کے بعد پھر صدیق ہوتا ہے پھر قطب وحدت ہوتا ہے پھر فرد ہوتا ہے پھر قیوم ہوتا ہے اس کے بعد کہیں غوث کی باری آتی ہے تو یہ بقا بلا پر جو شخص پہنچ گیا وہ مقام ابدیت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس میں سے پھر جس کو اللہ نواز دے اس کو مقام ابدیت سے بھی نواز دے لیکن چونکہ یہ بار بار اس سفر میں جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہر لمحہ بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کیفیت اس طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو بقا کی کیفیت ہے وہ اگلی دفعہ بھی وہی بقا کی کیفیت ہے اور وہ اگلے دائرہ مکمل ہونے پہ بھی وہی بقا کی کیفیت ہے ہر دفعہ فنا جو ہے وہ ایک مزید بلند فنا ہے اور ہر بقا جو ہے وہ ایک مزید بلند بکا ہے اور اس کا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا فائنل ڈیسٹینیشن ایک منزل وہ کوئی منزل نہیں ہے اس راستے کی یہاں تک کہ کچھ مشائق کا خیال تو یہاں تک ہے کہ بندہ جب مر جاتا، ایسا شخص جو بقا کی منزل سے کئی بار گزر چکا ہو اس کے بعد بھی اسی سفر پہ لگا رہتا ہے واللہ اللہ وہ تو جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ابھی تو ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ مشائق کا خیال یہ بھی ہے تو یہ فنا فلہ جو ہے کم سے کم کم سے کم جو راستہ ہے جو جب انہوں نے خاجہ فرید ال رحمتہ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہمارے لازم ہے کہ ہم کم سے کم فنا پر فوری طور پر پہ پہنچ جائیں تاکہ ہمارا شیخ پھر ہمیں وہاں سے نکال کے واپس پکا پر لے یہ ہے کیفیت ہو باقی اس سے زیادہ اس کو سمجھایا جا نہیں سکتا یہ چونکہ کیفیات کی بات ہے تو کیفیات جو ہے وہ الفاظ میں بیان ہو نہیں سکتی بس قریب ترین ممکن جو اس کی تفصیل ہو سکتی تھی وہ میں نے ارض ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ فہم اور شوق اور عطا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدن مولانا محمد مولا علیہ وصحاب اجمعین میرا حمتِ قیار